الدین اون اون ال محترم سامعین اور سامیات اللہ تبارہ کا تعالی نے انسان کی ہدایت کے لیے آسمان سے اپنا پیغام نازل کیا عقائد اور اعمال کی شکل میں عقائد اللہ کو ایک سمجھنا توحید پر کار بند رہنا شرک اور بدعات سے بچنا یہ بھی اللہ کی طرف سے ہیں اور نیک اعمال کرنا نماز روزہ حج زکوٰوٰۃ یہ سارے اعمال بھی اللہ کی طرف سے ہیں اور اس بات کا یقین کر لینا چاہیے کہ ان میں سے کسی چیز کا بھی اللہ تعالیٰ کو کوئی فائدہ نہیں ہے میری نماز سے اللہ کو کوئی فائدہ نہیں ملتا میرے زكوٰۃ دینے سے اللہ کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا نہ اس کو میری زكوٰۃ کی ضرورت ہے وہ تو کمال لطف اور کرم کے پیکر بن کر ہمیں کہتے ہیں کہ ہمیں قرض حسنا دو من یقرد اللہ قرض حسنن فعود فہ الہ ادافن کون اللہ تعالیٰ کو قرض دے گا قرض اس معنی میں اگر کہے صدقہ تو اس کا معنی ہوتا ہے کہ واپس نہیں آئے گا قرض دو تو قرض واپس آتا ہے اللہ تبارک کا وطہ قرض کہہ کر یہ یقین دلانا چاہتا ہے کہ میں واپس کروں گا عمام فخر تم انش انف اخلف ہو وہ ہو جو کچھ بھی تم اللہ کے راستے میں دو گے اللہ اس کو اس جہان میں بھی دے گا اور اللہ تعالیٰ اس کا بہترین رزق کرے گا اور آخرت میں بھی اس کو عطا فرمائے گا من عام صالحم منظک ن سا وہ مومن جو شخص نیک کام کرے گا ایمان کی حالت میں دو ہی باتیں ہیں عقائد اور اعمال من عاملہ صالحن نیک کام کرے گا مذکر ہو مانس ہو وہن ایمان اور عقائد اس کے ٹھیک ہیں فلاں نہ حیات ان طیبہ ہم اس کی زندگی کو بہترین زندگی بنا دیں گے اور مرنے کے بعد بھی ولا نجین نہ سنما کا نیام ان کے اعمال کا بہت ہی بہترین اجر عطا فرمائیں گے تو یہ تمام کی تمام عبادات اس جہان کی اصلاح کے لیے ہیں اور اس جہان میں اجر کے لیے بھی ہیں ان کا عجر یہاں بھی ملتا ہے وہاں بھی ملے گا اور جس عبادت کا اجر اس جہان میں نہیں ملتا اس جہان میں بھی نہیں ملے گا اس جہان کا اجر گویا نتیجہ ہے اصلاح کے لیے اگر آپ کو اس جہان میں اجر نظر نہیں آتا تو اپنی اصلاح کر لو جس شخص نے یہ پہچاننا ہو کہ اس کے اعمال اس کے عقائد اللہ کے یہاں قبول ہیں یا نہیں وہ یہ دیکھے کہ ان کے نتائج اس جہان میں نظر آ رہے ہیں یا نہیں اگر اس کے نتائج اس جہان میں نظر آ رہے ہیں تو وہ قابل و قبول ہیں آخرت میں بھی اس کا اجر ملے گا اور اگر اس جہان میں نہیں آ رہے تو آخرت میں بھی نظر نہیں آئیں گے یہ تو ہو سکتا ہے کہ نیکی کا اجر اس جہان میں نظر آئے اور اس جہان میں نظر نہ آئے یہ ہو سکتا ہے اس لیے کہ اولا طیباتی حیات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ جو دنیا والے بدعقیدہ کفر اور شرک کی حالت میں نیکیاں کرتے ہیں ان کو ان کا ادر صرف دنیا میں دیا جاتا ہے کیونکہ دنیا میں کچھ ایسے لوگ بھی ہیں میں یقول و ربا فی دنیا حسن وبا اللہ فی الآخرت من خلاق کہ اللہ اس جہان میں دے دے اس کو آخر میں کچھ نہیں ملے گا اور کچھ ایسے بھی ہیں اومن ہم ربانہ آدن فل دنیا حسنا و فل آخرت حسن وکنا عظابََََن جو اس جہان میں بھی پائیں گے اس جہان میں بھی تو یہ ہو سکتا ہے کہ کسی کو اس جہان میں اجر ملے اگلے میں نہ ملے اس کی نیت کی کھوٹ کی وجہ سے اس کے عقیدے یا عمل کی بربادی کی وجہ سے لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی شخص آخرت میں اس کو اجر ملے اور دنیا میں نہ ملے یہ نہیں ہو سکتا جس کو آخرت میں ملنا ہے اس کو دنیا میں ضرور ملتا ہے لیکن جس کو دنیا میں ملتا ہے ہو سکتا ہے اس کو آخرت میں نہ ملے اس لیے آخرت میں اگر ملے گا تو دنیا میں ضرور ملے گا اور یہ تمام عبادات اور اعمال انسان کی اصلاح کے لیے ہیں اس جہان کی اصلاح ہو جاتی ہے اس جہان کی بھی اصلاح ہو جاتی ہے اجر کا مطلب پیسہ نہیں ہوتا اللہ فرماتے ہیں کو تبہ علیہ و کما کو تبہل امن قبل تم پر روزے اس لیے فرض کیے تاکہ کہ تم میں تکوا آ اب تکوا پیسہ نہیں ہوتا مگر اس کے ساتھ دنیا کی اصلاح ہو جاتی ہے فرمایا یا الذین امن تقلّہ اللہ و کو سدیدہ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو بات سیدھی سیدھی کیا کرو یا اللہ اگر ہم ایسا کرنے لگ جائیں تو کیا دے گا کہا یو سلح لکم و لکم اللہ تمہاری دنیا ساری کی اصلاح فرما دے گا تو نماز یہ انسان کی اصلاح کرتی ہے برائی اور بےحیائی کے ساتھ لڑائی کرتی ہے نمازی کم تولنے والا نہیں ہوتا جھوٹ بولنے والا نہیں ہوتا ملاوٹ کرنے والا نہیں ہوتا نمازی اس میں کوئی برائی اور بے حیائی نہیں رہ جاتی اس کی بیوی بچے بے پرد نہیں ہوتے اس کے گھر میں کفر کا میڈیا نہیں چلتا اس لیے کہ وہ نمازی ہے اس کے دل میں کفر شرک نفاق بخل جبن وہ بہادر ہوتا ہے نمازی بہادر ہوتا ہے وہ بزدل نہیں ہوتا نمازی بخیل نہیں ہوتا اللہ اکبر فرمایا وصلو باللیل والناس سنیام رات کو اس وقت نماز پڑھا کرو جب لوگ سو رہے ہوتے ہیں لوگ سو رہے ہیں یہ کھڑا ہے اور جب دشمن کے مقابلے میں بھی لوگ غافل ہوتے ہیں یہ کھڑا ہوتا ہے لوگ غفلت میں ہوں یہ کھڑا ہو یہ اس کی ریہرسل ہو جاتی ہے اس کی تربیت ہو جاتی ہے پھر جب دنیا دشمن کے مقابلے میں مقابلہ ممکن نہیں سمجھتی تاتاری آئے جہاں جاتے تھے ان کو کوئی مزاحمت نہیں ہوتی تھی امام ابن تیمیہ رحمتہ اللہ علیہ کہنے لگے ان کا مقابلہ کرنا چاہیے کہنے لگے ان کو کسی نے نہیں کیا ہم کیسے کر سکتے ہیں کہا میں کیا کروں گا اور تاتاریوں کو سمجھ نہیں آئی کہ یہاں سے مزاحمت ہو سکتی ہے مقابلہ کیا سخت مقابلہ کیا مذاکرات پر اتر آئے کون مذاکرات ان سے کرے گا کہا وہ بھی میں ہی کروں گا تو عزیز بھائیوں فرمایا ار تلو کل بدین کیا آپ نے وہ شخص دیکھا جو قیامت کا انکاری ہے مر کر جی اٹھنے کا منکر ہے جو ایمان بل آخرت کا منکر ہے منکر انکار کرنا ضروری نہیں کہ زبان سے ہو بس اوقات بندے کی شکل منکر ہوتی ہے اگر ایک اس باپ اپنے بیٹے سے کہ بیٹے جاؤ مجھے پانی لا دو اب وہ نہ جا رہا ہے نہ انکار کر رہا ہے تو کیا مطلب منکر ہی ہوا زبان سے کچھ نہیں کہتا مگر جا نہیں رہا پانی لینے تو اس کا انکار اس کی باڈی لینگویج سے پتہ چلتا ہے تو ایک زبان حال ہوتی ہے ایک زبان کال ہوتی ہے اس نے زبان سے انکار نہیں کیا مگر حالت اس کی بتاتی ہے کہ یہ پانی لا کر نہیں دے گا ار تلو کز و بدین وہ شخص جو آخرت کا انکار کرتا ہے زبان سے نہیں امال سے اس کے عامال بتاتے ہیں کہ یہ منکر ہے فضا الکل یتیم جو یتیم کو دھکے دیتا ہے یتیم کو دھکا نہ دے گا تو کیا ہوگا کچھ دینا پڑے گا کچھ دینا پڑے گا دینا یہ چاہتا نہیں اس کو دھکے دیتا ہے مال سنبھال سنبھال کر رکھتا ہے اللہ مال ہال جمع کرتا اس کو گن گن کر رکھتا ہے یا سب ان مالح اخلادہ سمجھتا ہے کہ پیسے سے سارے کام ہو جاتے ہیں ملا کل بہت آئے گا اس کو بھی پیسے دے کر واپس کر دوں گا سمجھتا ہے اس کا مال اس کو ہمیشہ رکھے گا یہاں پر اللہ اکبر یتیم کو دکے دیتا ہے والا یہ حکم آ مسکین یہ نہیں کہا کہ مسکین کو کھانا نہیں کھلاتا بلکہ کہا مسکین کے کھانے کی ترغیب نہیں دیتا یہ اگلا سبق ہے جہنمیوں سے پوچھا جائے گا تمہیں جہنم میں کیوں ڈالا گیا وہ کہیں گے فی عن ما تصا علومین ماشاء قالوا کا کم فی سکر لم نکو من المسلین ہم نماز نہیں پڑھتے تھے آگے ولم نکو نتعم ہم مسکین کو کھانا نہیں کھلاتے تھے وہاں کہا کھانا نہیں کھلاتے تھے یہاں کہا کھانے کی ترغیب نہیں دیتا <coughs> آپ میں سے کتنے لوگوں نے مسکین کو کھانا کھلایا ہوگا یتیم کو کھانا کھلایا ہوگا مگر آپ میں سے کتنے ہیں جنہوں نے کھانا کھانے کی تلقین کی ہوگی ترغیب دی ہوگی والا تامل مسکین مسکین کے کھانے کی تلقین کس کس نے کی ہے کھانا کھلانا اور چیز ہے وہ تو انسان کی ایک کیپیسٹی ہے اس سے زیادہ وہ نہیں کھلا سکتا ترغیب کی کوئی کپیسٹی نہیں وہ ایک شخص ہزاروں سے لے کر بھی دے سکتا ہے تو دونوں مقامات پر اللہ تبارہ کا ویچارہ نے لمن کو من المسلم نماز نہیں پڑھتے تھے اور مسکین کو کھانا نہیں کھلاتے تھے اور ادھر کہا الیتیم ولا على آگے فا لگی ہوئی ہے فا کا معنی اگر یہ ساری کرتوتیں اس کی ہیں تو پھر صاف مطلب ہے کہ اس کی نماز نماز نہیں تھی فوائل مسلم فا کا معنی کہ جو مسکین کو کھانا نہیں کھلاتا اس کی تلقین نہیں کرتا یتیم کو دھکے دیتا ہے تو اس کا صاف مطلب ہے فوائل مسلم تو پھر ان نمازیوں کے لیے جہنم کی وادی ہے اللہ دظین جو حرکتیں تو آکر کرتے ہیں مگر نماز میں غافل ہوتے بے نماز اپنے آپ کو گلٹی فیل کرتا ہے اپنے آپ کو گار سمجھتا ہے اپنے آپ کو بے نماز سمجھتا ہے اللہ کا باغی سمجھتا ہے نماز بھلے نہیں پڑتا مگر ڈرتا رہتا ہے کہ میں تو بہت ہی گناہ گار ہوں اور یہ جو نماز میں غافل رہتا ہے مسجد میں آتا ہے یہ اپنے آپ کو معلوم نہیں تکوے کا پہاڑ سمجھتا ہے دوسروں کو ہیچ نیچ سمجھتا ہے اپنے آپ کو نیک سمجھتا ہے جو اپنے آپ کو گناگار سمجھتا ہے اس کو توبہ نصیب ہو سکتی ہے جو اپنے آپ کو نیک پاک سمجھتا ہے وہ کس چیز سے توبہ کرے گا اس لیے کہا اس کے لیے وادی ہے جہنم کی عیات بلّہ ہلاکت ہے بربادی ہے تو قصور کس کا نکلا نماز کا نماز صحیح نہیں تھی اسی لیے یتیم کی تلقین نہیں کرتا یتیم کو سر پر ہاتھ نہیں رکھتا اسی لیے مسکین کے کھانے کی تلقین نہیں کرتا یہاں بھی یہی کہا ماس نہ کالو لمن کو مسلم کو نتعم المسکن نماز نہیں پڑھتے تھے اس لیے مسکین کو کھانا بھی نہیں کھلاتے تھے قصور نماز کا نکلا اور تیسرے مقام پر اللہ تبارہ کا وطالعہ فرماتے ہیں قد افلاح حلم و منون اللہ ددین احمرات امخاش و اللہدین احمر و اللہدین احمد فاون کہا اگر نماز میں خوشبو کرتے ہیں تو پھر وہ بےحیا بھی نہیں ہوں گے اور زکوٰۃ بھی ادا کرتے ہوں گے شرمگاہ کی حفاظت بھی کرتے ہوں گے وعدہ پورا کرتے ہوں گے امانتیں ادا کرتے ہوں گے یہ سارے کام کرتے ہوں گے اگر وہ نماز میں خضو کرتے ہوں گے <coughs> تو آپ اندازہ لگا لیں کہ اگر نماز خوبی والی ہے خوشو خضو والی ہے للاحیت والی ہے کپ کپاہٹ تھر تھراہٹ والی ہے اللہ اتبار کو تعالیٰ کے سامنے گڑ گڑانے والی ہے آنسو والی ہے ہچکیوں والی ہے تو پھر اس میں بے حیائی اور برائی نہیں رہے گی اور اس میں خوبیاں ہی خوبیاں آ جائیں گی جو اللہ تعالیٰ نے سورہ مومنون من شروع والی آیات میں بیان فرمائی حضرت شعیب علیہ السلام سے ان کی قوم معلوم کیا کہتی ہے سالات وہ کہتا ہے منہ رکا انت رکا مایا نا مان اچھا تو تیری نماز کہتی ہے کہ شرک نہ کریں اور تیری نماز کہتی ہے کہ کم نہ تولہ کریں نماز کہتی ہے شرک نہ کریں نماز کہتی ہے کم نہ تولہ کریں نماز بہت کچھ کہتی ہے اللہ اکبر. نماز سے ایمان بڑھتا ہے اور ایمان انسان کو برائیوں سے منع کرتا اور نیکی کی طرف لے کر آتا ہے جو شخص اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد پر نکلتا ہے اللہ کا کو تعالیٰ اس کے بارے میں فرماتے ہیں تدمن اللہ عمران خارا جفی سبیل ہی میں نے اس شخص کی ضمانت دی ہے جزامن نہیں ہوتا جج زامن ہوتا ہے جج جج ہوتا, زامن زامن ہوتا ہے لیکن یہاں جج خود زامن ہے ہم نے اس شخص کی ضمانت دی ہے خارجہ فی سبیل ہی جو اللہ کے راستے میں نکلتا ہے لا خرجہ اللہ ایمان اس کے گھر سے نکلنے کا سبب مجھ پر ایمان ہے وہ تصدیق برسولی اور میرے نبیوں کی تصدیق ہے اللہ اور رسولوں پر ایمان اس کو گھر سے نکلنے پر مجبور کرتا ہے ایمان کس چیز سے آتا ہے عبادات سے عبادات سے بڑھتا ہے گناہوں سے ایمان کم ہو جاتا ہے کہا کہ اللہ پر ایمان اس کو گھر سے نکلنے پر مجبور کرتا ہے رسولوں کی تصدیق اس کو گھر سے نکلنے پر مجبور کرتی ہے جو شخص ایمان کی وجہ سے گھر سے نکلا جہاد فیصب اللہ کے لیے اگر واپس لوٹ آیا تو اجر اور غنیمت لے کر آئے گا اور اگر کام آ گیا تو میں اس کی جنت کی ضمانت دیتا ہوں تو یہ نمازیں یہ روزے یہ حج یہ خیرات یہ ساری کی ساری چیزیں ایمان بناتی ہیں اور ایمان انسان کو انسان کی قیادت کرتا ہے ایمان اس کو گناہوں سے بچاتا ہے آپ کیا کہتے ہیں میں نے اس کو قرضہ دیا تھا اور وہ بے ایمان ہو گیا یہ کہتے ہو نا کیا مطلب اگر ایمان اس کا ٹھیک ہوتا تو واپس کر دیا ہوتا بدکار کو کیا کہتے ہو اس کا دل بے ایمان ہو گیا اگر اس کا ایمان درست ہوتا تو اس گناہ سے بچ گیا ہوتا صحابہ کرام کو اپنے ایمان کی بہت فکر رہتی تھی کسی کو اپنے کسی ڈرائیور کو پیٹرول کی گیج پر اتنا غور کرنا نہیں آتا جتنا صحابہ کرام اپنے ایمان کی گیج کو دیکھتے تھے پیٹرول پمپ کتنی دور ہے تیل کتنا رہ گیا اس کی فکر ہوتی ہے صحابہ کرام کو اس بات کی فکر رہتی تھی کہ ہمارا ایمان کتنا رہ گیا ذرا کمی دیکھتے تالن سا بھائی بیٹھو ذرا میرا ایمان پورا کروا دو پھر چلے جانا وہ کو قرآن کی آئے سناتا کوئی دل نرم کرنے والی حدیث سناتا ایمان فل ہو جاتا اپنے کام کی طرف چلے جاتے وہ ہر کام اعلی ایمان کے درجے کے ساتھ کرنا چاہتے تھے تاکہ اس کا اجر زیادہ ہو لو ایمان کے ساتھ وہ نیکیاں نہیں کرنا چاہتے تو میرے عزیز بھائی ہو بدیم فضا الکلدی ولا یتیم والا تام المسکن مسکین کے کھانے کی تلقین نہیں کرتا یتیم کو دھکے دیتا ہے تو مطلب ہوا کہ یہ مرنا اس کو یاد نہیں یہ آخرت کو کا انکاری ہے اور فوائل مسلم ف بتاتی ہے کہ یہ نتیجہ ہے یہ ساری باتیں اگر کسی مریض میں ہوں تو تشخیص یہ ہے کہ اس کی نماز ٹھیک نہیں ہے اللہ دینہ ہم فی صلاۃم اللہ ددینہ فوائد المسلین اللہ ددینہ ہم عام وہ نماز تو پڑھتے ہیں مگر غفلت کے ساتھ پڑھتے ہیں اللہ ددین ہم یوراؤن ریا کرتے ہیں ویم ناون المعون لوگوں کا تعاون نہیں کرتے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز پہلے فرض کی مال خرچ کرنے کی باری بعد میں آئی جس طرح نماز انسان کی تربیت کرتی ہے اسی طرح زکات بھی انسان کی تربیت کرتی ہے جس طرح نماز اس کی روحانی بیماریوں کا علاج ہے ایسے ہی زکات اس کی روحانی بیماریوں کا علاج ہے اور یاد رکھو پہلے نماز فرض کی اس کے بعد زکات فرض کی اس لیے کہ ان تینوں مقامات پر اللہ تعالیٰ نے نماز اور صدقہ اکٹھا بیان کیا نماز ٹھیک ہوتی تو یتیم کو دھکے نہیں دیتا مسکین کو کھانا کھلاتا مسکین کو کھانا کھلانا یتیم کا تعاون کرنا یہ سب مال کی عبادت ہے اور زکوٰۃ بھی مال کی عبادت ہے تو نماز درست ہو تو دل سے بخل کی بیماری نکل جاتی ہے نماز ٹھیک نہ ہو تو دل بیمار ہوتا ہے جس طرح جسم بیمار ہوتا ہے ایسے دل بھی بیمار ہوتا ہے جیسے جسم کی عبادات ہیں ایسے دل کی بھی عبادات ہیں جیسے جسم کے گناہ ہیں ایسے دل کے بھی گنا ہیں والا تک تم اس شہادہ اگر آپ نے کوئی جرم ہوتے دیکھا ہے یا کسی کے قرضے کے لینے دینے کے آپ گواہ ہیں تو گواہی مت چھپانا اگر گواہی چھپاؤ گے تو تمہارا دل گناہ گار ہو دعوت و جہاد کیسے عام ہو سکتی ہے لوگوں تک اللہ کا دین کیسے پہنچایا جا سکتا ہے اس کی پلاننگ کرنا سوچتے رہنا کہ کیا طریقہ ہو سکتا ہے یہ سوچ دل میں ہوتی ہے اور یہ عبادت ہے. اللہ پر توکل کرنا دل کی عبادت ہے اللہ سے پر امید رہنا دل کی عبادت ہے ایمان دل کی عبادت ہے سخاوت دل کی صفت ہے اور دل کے گناہ بھی ہوتے ہیں چوری کی پلاننگ کرنا دل کا گناہ ہے پلاننگ دل میں ہوتی بہل کنجوسی یہ دل کا گناہ ہے بزدلی یہ دل کا گناہ ہے حکد نہ بغض اناد مسلمانوں کے خلاف یہ دل کا گنا ہے اور بہت بڑا گنا ہے تو جس طرح جسم ہاتھ پاؤں یہ چوری کرتے ہیں یہ گنا کرتے ہیں یہ عبادت کرتے ہیں اس طرح دل بھی عبادت بھی کرتا ہے گنا بھی کرتا ہے اور نماز کا کام یہ ہے کہ وہ دل اور جسم دونوں کی کمزوریوں کو دور کرتی ہے ان کے گناہوں کو ختم کرتی ہے اور اس کی جگہ پر نیکیاں آ جاتی ہیں ان سلاط تنہا انلفاشا من کر یہ بےحیائی اور برائی سے منع کرتی تو جب انسان نماز درست طریقے سے پڑھتا ہے تو بخل بھی جاتا رہتا ہے فرمایا میں خود من اموالہم سدا کا تو ہیرو ہوں تو زکی ہم وسلیہ ان سلا سکن اللہ آپ ان سے ان کے صدقات قبول کریں ان کی زکاتے قبول کریں ان سے ان کی تزکیہ کریں تو تہر و ہا نہیں کہا تو نہیں کہا تو تحرم کہا ہے ہم کا معنی زکات دینے والے اگر اللہ کہتا ہے تو تہر ہا تو ان کے مال پاک کر زکات لے کر ان کے مالوں کو پاک کر دے یہ نہیں کہا بلکہ زکات لے کر ان کے جسموں کو پاک کر دے ان کے دلوں کو پاک کر دے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں زکات مالوں کی میل کچیل ہوتی ہے جب انسان زکات دیتا ہے تو میل کچیل نکل کر خالص رہ جاتا ہے اور جو شخص اپنی زکات کھا جاتا ہے اس کو کہو کہ میرے بھی دس ہزار کے بنتے ہیں یہ بھی لے لو تو سیٹھ ناراض ہو جائے گا اچھا تو تمہیں تم نے مجھے زکاتوں والا سمجھا ہے میری زکات نہیں کھاتا اپنی کھا جاتا ہے میری کڑوی ہے اپنی میٹھی ہے یہ دوہرا معیار بنا رکھا ہے کتنے لوگ ہیں جو اپنا حساب نہیں کرتے ہاں جی میں دے دیتا ہوں میں سارا سال دیتا رہتا ہوں کسی مہمان کو پانی پلا دے تو لکھ لیتا ہے کات میں سارا سال دیتا رہتا ہوں اپنے مال کا حساب نہیں کرتے ایک شخص مجھے ملا وہ بھی اسی طرح کرتا تھا سارا سال دیتا رہتا حساب نہیں لکھتا تھا کہتا بہت دے دیتا ہوں جب اس کی پراپرٹی کا حساب کیا گیا تو ابھی آدھا حصہ بھی زکاط نہیں دیتا تھا تقریباً آدھی زکاعت کھا رہا تھا حساب ہی نہیں کرتے اور یہ بخل کی بہترین شکل ہے یاد رکھو بخل جتنا بڑا مرض کوئی نہیں مالی حساب سے اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جب خلیفہ فرماتے ہیں کہ جس جس شخص نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ لینا تھا آپ نے ان کے ساتھ کوئی وعدہ کیا ہوا تھا تو وہ مجھ سے مجھے بتائے جتنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وعدہ کیا تھا میں اس کو دوں گا غالبا ابو بی بن جرا تھے یا عبد الرحمن بن عوف تھے کہتے ہیں جی مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دینے کا وعدہ کیا تھا اب کسی جی کہتے ہیں اچھا میں دیتا ہوں آپ کو پھر مصروف ہو گئے نہیں دیا ایک دن پھر یاد کروایا پھر نہیں دیا ایک دن پھر یاد کا کہا میں دیتا ہوں پھر نہیں دے سکے کہ بھائی اگر دینا ہے تو دو ورنہ انکار کر دو کہ نہیں دیتا تو وہ اگر صدیق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے جتنی بار آپ سے وعدہ کیا میرا پکا پروگرام تھا دینے کا مگر مصروفیت ہو گئی میں نے بخل کی وجہ سے ایسا نہیں کیا ٹال مٹول نہیں کی اور ساتھ فرماتے ہیں ایو ان من, من شہ وہ مجھے بتاؤ کہ بخیلی سے زیادہ بیماری بڑی کون سی ہو سکتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے شوہ بخیلی سے بچو فن نہ شہ اہ ل کمن کا کا قوموں کی ہلاکت کا سبب بخیلی بنا تھا بخل کیا رشتہ داریاں توڑی قطع رحمی کی رشتہ داریاں پیسے سے جڑتی ہیں جاؤ ملو پیسہ لگتا ہے مریض کا حال احوال پوچھو محتاج کا تعاون کرو پیسہ لگتا ہے بخل نے ان کو اس چیز سے منع کر دیا رشتہ داریاں انہوں نے توڑ دیں قوم میں تباہ و برباد ہو گئی ہلاک ہو گئی کیوں جب انسان بخیل ہوتا ہے صاحب مال ہوتا ہے اپنے آپ کو سیٹ کہتا ہے حقیقت میں وہ سیٹھ نہیں ہوتا وہ پیسے کا غلام ہوتا ہے پیسے کا غلام ہوتا ہے جہاں جانا چاہتا ہے جو کام کرنا چاہتا ہے سب سے پہلے کیلکولیٹ کرتا ہے جاؤ گا تو آنے کے اتنے جانے کے اتنے اور وہاں اتنے اور گھنٹے اتنے لگیں گے اتنوں میں تمہیں اتنا کما لوں گا چلو چھوڑو فون پر تعزیت کر لیں گے فون پر حال احوال پوچھ لیں گے اس کی آنکھ پر ڈالر باندھ دیا جاتا ہے جب آنکھ پر ڈالر آ جاتا ہے تو پھر کچھ نظر نہیں آتا پھر ڈالر ہی نظر آتا ہے ہر چیز کو اسی پیمانے پہ تولتا ہے اما کو ملنے جاؤں گا تو اتنا ہوگا اور اتنے سے اتنا ہوگا تو پھر مجھے کیا ملے گا جنازے پر جاؤں گا جنازے تو لیٹ بھی ہو جاتے ہیں خوشی میں جاؤں گا اتنا وقت لگے گا اتنا پیسہ لگے گا چھوڑو تو میرے عزیز بھائیوں فرمایا بخل نے ان کو تباہ و برباد کر دیا اور یاد رکھو اللہ تبارہ کا و تعالی آپ پر خرچ کرتا ہے آپ کو دیتا ہے آپ اگر آگے دے دیتے ہو تو اللہ اور دے دیتا ہے آگے نہیں دیتے ہو تو اللہ روک لیتا ہے صحیح بخاری میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ کا فرمان ہے انفق انفک علیک تو خرچ کر میں تجھ پہ خرچ کروں گا اور آپ کہتے ہو نا اللہ دیتے والوں کو دیتا ہے بالکل صحیح بات یہ ریت کی ڈھیری کی طرح ہوتا ہے نیچے سے چھیڑو اوپر سے اور آ جاتی ہے نہیں چھیڑو اوپر سے نہیں آتی نکالنا شروع کرو اور گرنا شروع ہو جاتی فرمایا تم الفکارا جو بخل کرے گا وہ اپنی جان سے بخل کرے گا اپنے آپ سے بخل کرے گا جو کسی کو نہیں دیتا وہ گویا اپنے آپ کو نہیں دیتا کیوں دیتا تو اللہ اس کو دیتا یہ کسی کو دیتا تو اللہ اس کو دیتا یہ نہیں دے رہا تو اللہ اس کو نہیں دے رہا گویا کہ یہ اپنے آپ کو نہیں دے رہا ووم اب خل نما اب خل جو بخل کرتا ہے وہ اپنے آپ سے بخل کرتا ہے کیونکہ ربیع الجلال دل کا صاف صاف وعدہ ہے اما فخ من انشے انفو یا جو کچھ بھی تم دو گے اللہ اس کا بدل ضرور دے گا اللہ اس کا نتیجہ ضرور دیتا ہے واللہ الغنی یو انتم الفقرا اللہ گنی ہے تم فقیر ہو رب دل جلال علی کسی کی روٹی تیری تنخواہ میں لے آتا ہے تجھے آزمانے کے لیے روٹی تو نے کمائی تیری بیوی کھا گئی اس نے تو نہیں کمائی بیٹا کھا گیا ان کا رزق تیری تنخواہ میں آ رہا ہے تیری آمدن میں آ رہا ہے اگر وہ روٹی جو وہ کھا جاتے ہیں جو فقیر کھا جاتا ہے اگر تیری ہوتی تو وہ کیوں کھاتے وہ کھا گئے ہزم کر گئے ان کی تھی تیری ہوتی تو وہ کیوں کھاتے اللہ تبارک و تعالیٰ بعض لوگوں کا رزق بعض کے حصے میں ڈال کر اس کو ڈائریکٹ نہ دے کر آزما لیتا ہے اور اس کو اس کے ذریعے دے کر یہ دیتا ہے یا نہیں دیتا ہے اس کو بھی آزما لیتا ہے اللہ اکبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آ کر شکایت کرتا ہے کہتا ہے اللہ کے رسول یہ میرا بھائی آپ کے درس میں بیٹھا رہتا ہے اور میں کمائی کرتا رہتا ہوں اور یہ یہاں درس سنتا رہتا ہے آپ اس سے کہیں یہ بھی کمایا کرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو تو کچھ نہیں کہا طالب علم کو اور شکایت کرنے والے سے کہا لا اللہ کا ہی جو تجھے تنخواہ ملتی ہے اس میں اس کی روٹی بھی آ رہی ہے تیرا رزق اس کی وجہ سے ہے تو اس کا بند کر کے دیکھ یہ میں کہہ رہا ہوں اس کا بند کر کے دیکھ تیرا رزق کتنا ہوتا ہے اللہ اکبر اللہ تبارہ کا مطالعہ فرماتے ہیں اگر اللہ تمہارے ذریعے سارا رزق تقسیم کرواتا تم تو کسی کو پھوٹی کوڑی نہیں دیتے تو ڈائریکٹ دے دیتا ہے میکسیمم ڈائریکٹ دے دیتا ہے تھوڑا سا تمہارے ذریعے دیتا ہے آزمانے کے لیے اور تم وہ بھی روک کر بیٹھ جاتے ہو اگر تم رب کے خزانوں کے مالک بن جاتے تم کسی کو کچھ نہیں دیتے وہ کانر انسان انسان بڑا بخیر سب کو ڈائریکٹ دے دیتا ہے تھوڑا تھوڑے فرق کرتا ہے کسی مسکین کا کھانا کسی کو دے دیا بیوی بچوں کا اس کے ذریعے آ گیا اس میں بھی ان کو آزما لیتا ہے ورنہ اگر انسانوں کے ہاتھ میں رزق ہو جاتا تو یہ تو کسی کو کچھ نہیں دیتے اور اللہ تبارہ کا مطالعہ ڈائریکٹ نہیں دیتا بعض کو تاکہ تمہارا آپس میں تعلق قائم رہے سیڑھ کی فیکٹری چلتی ہے مزدور مزدوری کر کے وہاں سے لیتا ہے اگر مزدور کو بھی ڈائریکٹ دے دیا ہوتا تو مزدوری کون کرتا کسی کو فقیر بنایا کسی کو غنی بنایا تاکہ کائنات چلتی رہے اگر ساری کائنات دس دس کروڑ کے مالک ہوتا ہر شخص کے پاس دس کروڑ ہوتا کون جاتا تیری فیکٹری میں کام کرنے کے لیے نہ کپڑا بنتا نہ دانا اگتا کچھ نہیں ہوتا اور اگر ساری کائنات دس دس ہزار کی مالک ہوتی کس کی فیکٹری میں جاتے وہ بھی دس ہزار کا مالک کائنات تھم جاتی کچھ نہیں ہو سکتا نہ روٹی ملتی نہ کپڑا ملتا کمال فضل کیا ربیعت الجلال علیہ کرام نے کسی کو فقیر بنایا کسی کو امیر بنایا اس لیے فقیر نہیں بنایا کہ پیسے کم پڑ گئے تھے رب دل جلال کے پاس وہ ام ان شی ان خزا وہ مانو نزل بقدر معلوم پرما ہر چیز کے ہمارے پاس خزانے بھرے پڑے ہوئے ہیں اور ہم صرف آپ کے اندازے کے مطابق نازل کرتے ہیں یا اللہ ایک دم زیادہ نازل کیوں نہیں کر دیتا ہمارے اندازے سے زیادہ نازل کیوں نہیں کر دیتا آپ بتاؤ آپ اپنے بچوں کو اتنے پیسے دیتے ہو جتنے آپ کے پاس ہیں ہاں کیا خیال ہے جتنے آپ کے پاس ہیں اتنے بچوں کو دیتے ہو کیوں نہیں دیتے ہو نہیں آپ کہتے ہو بچوں کو زیادہ دیں تو خراب ہو جاتے ہیں اگر آپ کو اپنے بچوں پہ ترس آتا ہے جتنی محبت آپ کو اپنے بچوں سے رب کائنات کو آپ سے اس سے بھی زیادہ ہے اور جس جذبے تربیت کے ساتھ آپ اپنے بچوں کو اتنا مال نہیں دیتا ہے جتنے آپ کے پاس ہے ربیعت جلال بھی اتنا آپ کو نہیں دیتا جتنا اس کے پاس ہے اگر اللہ تعالیٰ لوگوں کا رزق کھول دے ایک دم تو باغی ہو جائیں کافر ہو جائیں اللہ کا انکار کر دیں یہ بھی اللہ تعالیٰ کا فضل ہے اور جہاں جہاں رب نے رکھا ہے شکر ادا کرو زیادہ پیسے کی وجہ سے بگڑے ہوئے لوگوں کو دیکھو اللہ تعالی کا شکر ادا کرو جہاں اللہ نے رکھا ٹھنڈے سانس نہ لیا کرو اللہ کا شکر ادا کرو اللہ تبارک و تعالی کی تقدیر پر بندے کا رویہ تین لیول کا ہوتا ہے ایک لیول صبر کا ہوتا ہے تکلیف آ گئی غربت آ گئی پریشانی آ گئی صبر کرتا ہے دل میں بڑی پریشانی ہے مگر صبر کرتا ہے پرما ان نما برون اجرم بغیر حساب صبر کرنے والوں کو اجر بغیر حساب کے ملتا ہے دوسرا لیول شکر کا ہوتا ہے کہ اللہ تو نے مجھے جیسا بھی رکھا ہے میں ترا شکر ادا کرتا ہوں یہ اس سے بھی اعلیٰ درجہ ہے اور تیسرا درجہ رضا کا ہوتا ہے کہ یا اللہ میں صرف رضا نہیں میں دل سے کوئی شکایت نہیں کرتا جہاں تو نے مجھے رکھا میں اس پر دل سے راضی ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فمر رض یا فل جو اللہ پر خوش ہو جاتا ہے اللہ اس پر خوش ہو جاتا ہے اور جو اللہ پر ناراض ہوتا ہے اللہ اس پر ناراض ہو جاتا ہے تو اس لیے میرے عزیز بھائیوں یہ سب عبادتیں ایک دوسرے کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں سب کی تاثیر اپنی اپنی ہے اور انسان کی ہر قسم کی کمزوریوں کو دور کر دیتی ہیں بشرتے کہ ان کو ان کی روح کے مطابق ادا کیا جائے اپنی نمازوں کی اصلاح کرو نمازوں کا ترجمہ سمجھو اگر آپ کی عمر زیادہ بھی ہو گئی ہے تو فکر نہیں کرو کائنات کے سامنے جگ ہسائی سے بہتر ہے کہ آج کاری صاحب کے سامنے بیٹھ جائے تھے نمازوں کی اصلاح ان کے ادب اداب کو سیکھو اپنے مالوں کی زکات ادا کرو یتیموں فکیروں مسکینوں پڑوسیوں کے حقوق ادا کرو رشتہ داروں کے ساتھ سلا رحمی کرو پیسے کی نگاہ سے مت دیکھو آخرت کی نگاہ سے دیکھو اور یاد رکھو جو پیسہ تیرا کسی نیکی کے کام پر لگ گیا اس پہ فکر نہ کر وہ لگنا ہی تھا تیرا ہوتا تو ادھر نہیں جاتا تھا ہاتھ سے دے کر اس کا اجر دنیا میں بھی لینا ہے آخرت میں بھی لینا ہے اگر تو ہاتھ سے نہیں دیتا تو بھی وہ نکل ہی جاتا کیونکہ اگر وہ گیا ہے تو تیرا نہیں تھا یہ تو طے ہے تیرا ہوتا تو جاتا نہیں ہاتھ سے دے کر اجر کما لیتا نہیں دیتا تو وہ خود کسی اور پھٹیک میں نکل جائے گا جو تیرا نہیں اس کو جانا ہی جانا ہے اور کائنات میں جتنا کوئی کماتا اتنا کبھی گھر لے کر نہیں جاتا اس لیے مجھے پریشانی ہوتی ہے جب کبھی اس مرکز کے لیے اعلان کیا جاتا ہے یا کسی اور مہم کے لیے تو سب بھائی ہاتھ نہیں کھولتے کچھ لوگ سنی ان سنی کر دیتے ہیں یہ صدقات بیماریاں دور کرتے ہیں داوا مردا کمب صدقہ اپنی بیماریوں کا علاج صدقے کے ساتھ کیا کرو یہ بڑے آنے والی مصیبتیں دور ہو جاتی ہیں یہ بہت مفید ہوتا ہے اس پر کبھی انشاءاللہ عرض کریں گے تو جو کام سب پر بٹ جائے وہ آسان ہو جاتا ہے اور جو چند ایک کو کرنا پڑ جائے مشکل ہو جاتا ہے اللہ ہمیں نمازوں کی اصلاح کی بھی توفیق دے اور دل کی بیماریاں جس میں بخل اور جبن بزدری اور بخیلی اللہ تعالیٰ ان سے بھی ہمیں محفوظ رکھے وما عالین نے ان سے بھی ہمیں محفوظ رکھے وما عالین نے ان سے بھی ہمیں محفوظ رکھے وما عالین ان سے بھی ہمیں محفوظ رکھے وما عالین نے ان سے بھی ہمیں محفوظ رکھے وماعل نے ان سے بھی ہمیں